کسی صاحب نے پوچھا کہ میرے گھٹنے میں زخم دوران نماز اس زخم سے پانی خارج ہو جائے تو کیا نماز ادا ہو جائے گی نہیں بلکہ ایسی صورت میں تو نماز ادا نہیں ہوگی آپ نماز کے لیے تو کوئی ایسا طریقہ وضع کیجئے جو آپ کے لیے سہولت والا ہو کہ جس میں گھٹنا جو ہے وہ زمین پر نہ لگے یا تو ایسا کوئی لیکن یہ کہ جب بھی یہ پانی نکلے گا اس سے وزو ٹوٹ جائے گا اور اس سے ظاہر ہے کہ جب وزو ٹوٹ جائے تو نماز نماز سے آپ کو خارج ہونا پڑے گا